میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں جس سے ہم توبہ پر قائم رہ سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں یعنی mm -hmm. yani جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے دن میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اگر ہم دوبارہ وہی وہ چلے جائیں گے نا جہاں تھے جس طرح ایک آدمی نہا کر نکلتا ہے تو گرد و گبار سے بچتا ہے نہیں بچتا دھول مٹی سے بچتا ہے نا اور اگر نہائے تو پھر جا کر دھوئے میں بیٹھ جائے وہ بولے گا یار کیا نایا کچھ بھی نہیں ہوا تو نہا دھو کر آدمی اپنے آپ کو دھول مٹی سے ان و غبار سے بچاتا ہے نا کہیں دوبارہ دست نہ لگ جائے تو دوبارہ نانا پڑے گا ڈسٹ تو آ ہی جاتی ہے لیکن ڈسٹ میں جاتا تو کوئی نہیں ہے نا یار تو اب یہ کہ سب سے بنیادی بات جو مجھے میرے نزدیک جو بہت بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ بیٹھنا بند کر دے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں so ڈونٹ گی فرینڈ ود سچ پیپل ہو کمٹ سن وہ دوست بھی نہیں ہے جو گنا کراتا ہوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ہی از ناٹ ریئلی اے فرینڈ ہو موٹیویٹس یو لیڈ یو ٹو کمیٹ سنس تو آپ ایسی صوبت چھوڑیں اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کر لیں دوسرا یہ کہ آپ مرید بن جائیں مرید آپ حضور سعیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا حضور سیدنا غوث اللہ مرید ڈپارٹ فرام دس ورلڈ وداؤٹ ریپینٹنگ اچھی صحبت میں رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ توبہ کی توفک نصیب ہوتی رہے گی گناہ سے بچتے رہیں گے عبادت اور نیکیاں کرنے کا موقع ملتا رہے گا تو اب یہ کہ دعوت اسلامی کے پاس یہ مواقع موجود ہیں آپ کے پاس مدرسۃ المدینہ بالیغان ہونا چاہیے جہاں جا کر قرآن اپنا دروس کریں آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ ہفتہ وار اجتماع میں لازمی طور پر شرکت کریں یہ نہیں کہ یار کوئی لینے نہیں آتا گاڑی نہیں چلتی میں کیسے جاؤں یار آپ اپنے لے آئیے آپ جب مسجد میں آئیں گے کوئی بیان کر رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ مسجد میں ہفتے میں ایک بار آ جائیں اسٹیما میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر مطلب اللہ کا, رسول کا ذکر سنیں گے دعا ہوگی होगी ہوگی ذکر ہوگا آدمی کیا مطلب کہ के آپ لائک فیل کریں گے یار اپنے مطلب کہ ایسا لگا کہ جیسے ہلکا پھلکا ہو کے جا رہا ہوں کیا مطلب करता گناہ کرتا رہتا ہوں چلو کچھ لمبے میں ایک لوگوں کے ساتھ بیٹا ہے میرا یہ تھوڑا سا اکاؤنٹ کلیئر यार ہوا یار پھر خود کو बचाएं سے बात بیسک بات میں کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں میں رکھیں یعنی بعد اوقات ہمارے اوپر اتنی موٹی گرد لگی ہوئی ہے اتنی موٹی ڈسٹ ہے ایک بار کے جھاڑنے سے اتر بھی نہیں ہے کنٹینیو اگر اس کے بعد ڈسٹنگ ہوتی رہے گی نا تو انشاءاللہ یہ مٹی اتر جائے گی پھر اس کو صاف شفاف کیا جائے گا تب جا کر یہ شیشہ کوئی نیٹن اینڈ ہوگا اور پھر اب اس کو صاف ہو جائے تو پھر اس کو صاف رہنے دیں دوبارہ جا کر اس کو دھو مٹی میں مت ڈال دیجیے